اچھا یعنی کھڑے ہو کر لوگ وضو کرتے ہیں اصل میں میں بتاؤں آپ کو یہ خلاف سنت ہے کہیں مجبوری ہو ظاہر نماز تو نہیں چھوڑی جائے گی جس طرح بھی ہو وضو کر لیا جائے ٹھیک اور کھڑے ہو کر کے وضو کرنا معمول بنا لے تو یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ جو نمازی حضرات ہیں گھر میں بھی جب اپنا باتھ میں ڈیزائن کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی نیچے نل کا لگائیں کہ آدمی آرام سے بیٹھ کر کے وزو کرے کھڑے ہو کر وضو کرنا جو ہے وہ درست نہیں اور اس کی عادت بنانا یہ تو اور بھی زیادہ غیر درست ہے اور باہر ممالک میں تو آپ جانتے ہیں کہ دوسروں کا ملک ہے وہاں کوئی جگہ جو ہے وہ بیٹھ کر وضو کرنے کی نہیں ہوتی ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ کراچی میں تو ہمارے لیے کوئی برائی نہیں ہم تو اپنا گھر ہے جیسا چاہے توڑ پھوڑ کر کے آپ اپنا ڈیزائن کر لیں باتھ روم کے بیٹھ کر کے یہ اصل میں باہر بہت پریشانی خصوصاً ہوائی جہاز میں ایک پریشانی اچھا باہر ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے گندے کام کرتے ہیں کمبا دنیا بھر لیکن آپ اگر بیسن میں پیر دھوئیں وہاں کا جو جما دار ہے صفائی کرنے وہ بھی گرم ہو جائے کہ ہمیں یہاں منہ دھویا تھا آپ یہاں پیر دھو رہے ہیں دنیا بھر کے غلیظ کام کریں آپ کو پیر نہیں دھونے دیں گے بیسن میں بہت پریشانی اب کیا ہوا سعودی جو علماء ہیں باہر کے اہل حدیث ان بیوقوفوں نے مسئلہ یہ نکالا کہ بھئی پیر دھونا چونکہ بہت دشواری ہے تو آپ ایسا کریں کہ وضو تو کر لیا کریں اور یہ جو نائلون کے موزے ان پہ مسا کر لیا کریں یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں ہمارا مذہب نائلون پہ یا انہیں موزوں پہ مسا کرنا نہیں ہمارے یہاں مسا جب ہوگا کہ جب چمڑے کے موزے تو ہم نے اپنے جاننے والوں کو یہی کہا کہ بھئی آپ جب دفتر ہوتے ہیں اور پیر دھونے میں دشواری تو آپ کے کپڑے کے موزے پہ تو مسا ہوگا نہیں یہ تو مناسب نہیں بلکہ ہوگا ہی نہیں جب نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی آپ چمڑے کے موزے پہن لیا کریں اور یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے ہمارے یہاں جو نعمت ہے اور جو سہولت ہمارے امام امام آزم ابو ہنی فرد اللہ نو کا فتوا آپ تازہ وضو کریں پورا وضو کریں پیر دھوئیں اور اس کے بعد میں جب آپ کے آزاد تر ہیں تو آپ چمڑے کا موزہ پہنیں اب چمڑے کا موزہ پہننے کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے چوبیس گھنٹے کے اندر جب بھی آپ وضو کریں پیروں پہ مسا کر لیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں چوبیس گھنٹے تک ویلڈ ہو اور اگر آپ مسافر ہیں تو گھر سے وضو کر کے چلیں موزے جو ہیں چمڑے کے پہن لیں اور چمڑے کے پہننے کے بعد اس میں اور مدت بڑھ جائے یعنی آپ دیکھیں کہ امریکہ وغیرہ کا سفر چوبیس چوبیس پچیس تیس تیس گھنٹے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی کوئی کنیکٹنگ فلائٹ نہیں ملے تو چالیس گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تو جب آپ مسافر ہوں تو اب یہ مدت بڑھنے کے بعد جب وضو ٹوٹے تو وضو ٹوٹنے کے بعد بہتر گھنٹے تک رہتی تو اب بجائے اس کے کیا نائلون کے موزے پہ مسا کریں اپنی نمازوں کو خراب کریں تو آپ یہ کریں کہ گھر سے وضو کر کے چلیں چمڑے کے موزے عام طریقے سے مل جاتے چمڑے کا موزہ پہن لیں اور اس کے بعد میں آپ چاہے ہوائی جہاز میں کہیں بھی ہوں وضو کریں پیر نہ دھوئیں اور صرف گیلا ہاتھ کر کے اوپر سے اپنے چمڑے کے موزوں پر مسا کر لیں اس طریقے سے آپ دنیا بھر کا سفر کر کے اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکتے ہیں